السلام على سيد الرسل والأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والصدق والصفا اللهم اعوذ بعفوك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله تلا نذكر في الغار فَذَكَرَ لِصَاحِبِهِ لَا طَاحِلًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَعَاوِنُ سُبْحَانَ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَسَبَّحَ اللَّهُ مَوْلَانَا لَا عِزَّةَ إِلَّا لِلَّهِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا سلو آل تسلی ما اسلام دوسلام کا سہاد حبیب اللہ سلا دو سلام معذر السلام علیکم در ہدیہ گرودو آج دعا ہے رب کریم دل دماغ اور زبان کتا اور غلطی کو معقول فرمائے اجران گرامی ساری انتائی خوش نصیبی مجد کے میئر سے حاضرہ بقریت سلف نمونا یا مجاہد ملت بتلے فرریت سیدی و سنتی حضرت ابلا خواجہ محمد شفیع صاحب کشتی مہروی مدا دل ہو لالی وزیر مجب ہو تشریف لیا جنہ دے درد آ فقیر ناچیر چیل ایک ادنا جہ ہوشا چھی اور کدنا جا غلام ہے اور اس غلامی فقیر فخر ہے اجن آج دے نورانی ملفوظات طیبات اور ارشادات آلیا میں اور کساں سب مستفید ہوا گے ان شاء اللہ حضی آپ چاند گڑیاں بعد تشریف لیا گے میں نیت سنا رہنا لیکن واحد شخصیات نے جنہ تو میں سننا ہوں پڑھنا ہوں سیکھنا ہوں دا ہے، پھر تکھا ہوں یعنی تھی میرے شکر دو تو میں انہوں دا شکر ہوں وہ رشادیا سننے نے میں ایک جلسے دے اعلان کر چکے ہیں کہ ایس جمعہ خطبے دے اندر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیان گا لیکن یہ بیان موقوف ہو گیا اگلے جمعہ تے انشاءاللہ شاء اللہ تمہوں ہجرت مستفا صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ مقدس واقعہ پور اثر واقعہ بیان کرا اج میں حضرت صاحب قبلہ کے تشریف لیام تک میدان ہموار کرنا کرنے ایک گل ارد کرنا کہ مکے دے مشرک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت دا اعلان یعنی رب سونے دے احکام رب دے حکم پیش کرنے تو پہلا آپ دی تعریف کر کرتے ہوں سارے مکے دشرق آپ سرکار کدی انہوں نے آپ کی خلاف شان الفاظ نال یاد نہیں سی زبانی اور ہر لحاظ او سرکار نوں اچھے الفاظ نال یاد کردے کرتے سنتا کہ امین تے صادق امانت والا اور سچا اے پورے مشرق مکہ دے تسلیم بھی کرتے سن لفظوں یاد بھی کردے سن تے ہر پاسے مشہور ہو گیا سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورگا کوئی امانت دار بھی نہیں تے کوئی سچا بھی نہیں تاکہ ہجرت دے واقعے دی تفصیل اگلے جمعہ جو کرنی ہوں اس دے اندر بیان کر گے مشرقی مکہ مکا اپنیا نبی پاک لہن دے کو آن کے رکھتے سن اور جب کوئی فیصلہ کوئی گل بات ہونی تو انہاں فٹ انہیں آکھنا جو انہاں کہہ دینا وہ سچ ہو جبکہ مشرق یہ پتہ نہیں سی بھی یہ نبی بڑ... نبوت کا ایلان کرنا ہے یہ نبی رسول نے انہاں سانوں اپنے کموں تو روکنا اس چیز سے انہاں نے کوئی خبر نہیں سی اس خبر پہ پتے تو پہلوں دی گل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچا امین تو بڑے بڑے القابات نا یاد کرنا دی تعریف کرنی زبانی تعریف کر کرتے ہوتے لیکن کس لیے اختلاف پیاسلے منکر بان کھلوتے ہیں کیسلے دشمن بنے نے किसलै मुखालफत की नबी पाक ने उना देर सामने कोई योज नवीं कर दी जिस है नखालफ हो गया जू सारों व्डा स्याण व्डा दाना बहुता स्याण सचा तमीन सोना ساری سفتان جنہوں یاد کرتے سن ٹھیک چالی سال تو بعد وہی لوگ الٹ سفتانٹ لکب پا شروع کر دیتے وہ کی شاید سلح علیہ وسلم نے انہوں کے خلاف کر دی وہ یہ کہ جب اللہ رسول نے اپنے احکام دسنے شروع کیتے ہیں وہ نفس پرستی تو روکے انہوں نے آخیا بھڈو ایک رب نو آکا میری تابے داری کرو میرے پے چلو اللہ رسول کے جو جو حکم نے انہوں کے اتنے چلو باہر ایلان ہوا یا, یا جنگ شروع مخالفت کا طوفان اٹھ سچے امین جنہوں سمجھا جاتا سی اور امانتہ دے سپرد کی انہاں دے خلاف تھا تھا دے تھان منصوبے بننے شروع ہو گئے تو ہن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کس موڑ دے اتنے آ کے مخالفت ہوئی آ خدا دو کتے مخالفت ہوئی ہے پہلا تعریف ہو رہی سی تعریف کرنے والے تعریف کرتے سن پے کر سچا تے امین آن سڑ جو ہی احکام دی گل ہوئی ہے ہوں مخالفت دا طوفان کھڑا ہو گیا ہوں بڑے بڑے دشمن ہو گئے ہیں پاگل تک نو دلہا کہنا شروع ہو گئے کی وجہ ہے احکام حرام حلال دی تمیز یہ گلیں جب آئی نے بس اہ کم شروع ہویا ہے ایک دم مخالفت ہو گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو مختلف ازیتات دے تکلیفا دنیا دے ہونا شروع کر سمجھ لو کہ خالی تعریف تے رہنا یہ تو مکے کے مشرق کا بھی کام ہے سر خالی تعریف تو انہیں بھی نہیں پہل کی کیتی سکھت دے وہ بھی ہزور پہلو پہلوں بیان کرتے سن پر جی کول لگتی جہا تما سی او تما اس نے لڑیا ہے جس لیے نبی پاک سرکار نے اپنے رب دے حکم انہیں بیان کر دیتے سمجھ آئی نا اور یہ حالات اج سڈے اس دور نے کہ ہزوری تعریف مولوی تر چار گھنٹے بیان کرے تے نارے نعرے تے رپیے تے ہر پاسیوں جناب ہاتھ تے کھانے تے کھابے بھائی تعریف کری جاؤ جو جو پاسا پرتے مولوی تے دو چار حرام حلال دیاں گلان چکر پھر دیکھو بھائی ایک دم ٹائر چوا کھن کر جوش ختم جذبہ ختم طبیعت بجی بجی چہرے دے حالات بگڑ جان گے پیسہ آنا بند ویلہ سٹنیا بند ہوں مولی صاحب بھی ہاتھ پیچھا رکھنا شروع کر د گے بھی کام تو خراب ہو گیا جہاں پہلو ہوتا یہ تو قوم ہی ناراض ہو گئی ہے میں کہڑا پاسا چھڑ بائی تھا میں اگلے دن تقریر پہ گیا تھے پائی فروپ پر بلو تے میں اسی طرح ہی تکریر شروع کی میں اسے آکام والے پاس آ گیا کو رام لال دی تمیز پاس مڑیا جناب تے یا بھئی ایک دم سارے دیا بتیاں بجھ گئی بیٹری گول ہو گئی میں حیران ہو گیا بھی میں کہڑے بٹن نو چیڑ بیٹھا کی نو کر بیٹھا میں خیر مجمع کرنا شروع ہو گیا کوئی اہ پہ ہے کوئی اہ پیا جانا ہے کو یاد آ گئی گل میں آیا یار تبھی مشرق آ مکے تک مشرق والا کام کی تھی. <laughs> اے آنے مسلمان نے وہ میں نبی چھ سال چھ سال تو ہم بندہ جلسہ کر رہا سا راجپوت سی راڑا راجپوت بھی جگہ جلسہ کرا چھ سال تو چھ سال تو داری منی کھڑا ہے تو جلسہ کرائی کھڑا ہزور دلاد کا میں آخیا ہوئے اللہ دیا بسیا چھ سال ہو گئے ہزور کا ملاد کرا دیا نبی پاک ایک بار دنیا تے تشریف لے آئے ایک ملاد پاک کی برکت نہ کروڑا بندے ولی گوس کتب ابدال بن گئے سبحان اللہ نیک پاک دتا گنج بخش جیسے بن گئے تھی سال تو تھی تو مسلسل سال بعد جلسہ کر رہے رہا ہزور دلاد منا رہے ہیں چھ سال کے بلاد نے تیرے اندر ایسا بھی اثر نہیں کیتا کہ تُو ایک داری بڑھنا چھڑ دے تیری کھوتی آڑے بول تھا بول تھے میں خیال لیا پھر تین سال کسے مولوی بھی نہیں چیڑا آج چی تاری رکھا کے جائے کو <تصفح> <تصفح> اللہ سونے نے ایسا کرم کیتا دو دوے تقریر تو بعد تین گھنٹے میرے خیال دے ہوئی پانچ چھ بندے اتنے ماسٹر بھی چار پانچ آئے جناب پانچ چھ بندے نے نبی پاک سرکار کی دہڑی شریف کا ایلان کیا اور اسدہ تالے بھی رکھی میں کیا لوگ پتا تین لگا ہے نا کہ ملاد دی برکت کی آ ملاد پاک دی برکت تو میں تھی چھ سال ملاد پاک کرا رہا ہیں تینوں اثر نہیں پیا ہوتا ملاد پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتنے شانہ بیان ہو میری حالت نہیں آدمی باہر تقریر تو بعد دس کا مطلب جلسے تو بعد بندے کہن لگے اکثر کئی بڑی ہوئی ہے توبہ توبہ وہ آخر چنگا مول بھی بلائے. تو تکا ل ملا دور دو وہ او میں حیران ہوا یار ان گلات مسلمان کر دے میں ٹی وی ٹی وی کی گل ہو گئی تو میں آخیا بھائی آ کے بانگ واسطے رکھی میں گئے دسو مسجد کے اندر بانگ نہ دتی جائے ٹی وی تو ریڈیو کی بانگ کے اتنے جماعت کرا سکتے ہو خیال ہے بھائی ٹی وی کے اتنے بانگ ہوں گی بڑے سونے آواز بڑے کاری صاحب پڑھتے ہیں ریڈیو کے اتنے بھی ہوں اپنی مسجد بانگ نہ دیکھی جائے ہر بندہ اپنے گھر کے ٹی وی جائز ہے کہ یہ جائز نہیں اچھا روزہ تنہوں ہوں پتا ہے پانچ دس دس بھی پندرہ پندرہ منٹ دا فرق ہے ضلع دا شاہ بال ٹور جاؤ منٹ دا فرق جاندہ ہے پھر پرہ ملتان اپڑ دیا پندرہ بھی منٹ دا فرق پر ڈیرہ غازی خان اپڑ جاؤ پھر جناب ادھے گھنٹے دا فرق ہو جائے ہوں پانچ منٹ روزہ اگے پیچھے بندہ کھول لو روزہ ٹائم نالو منٹ پہلوں بندہ کھول لو روزہ وہ ہوگا ہوں جی. سوال بھی ٹی وی ریڈیو دی بانگ تے نہ روزہ کھلے تے نہ نماز پڑھی جائے میں آخیا بے لیوں میم یہ نہیں سمجھ لگی یہ وانگ بنے پہ آ پانچ ٹائم دی بانگ ٹی وی آ رہی ہے بھی کام تو دے, دے کو لے نہیں سکتے, جی لائے سکتے تے اے جب نہیں لے سکتے تو یہ کا دے واسطے جی ٹی وی پی آ مطلب ہے میں سوال کیتا ہے اے بندے بیٹھے ہو اس وانگ کا کوئی مقصد دسو کوئی بندہ ہاتھ کر دے یہ مطلب یہ نکلا بھی یہ سوال لا جواب ہے یہ سوال بولو نا یا رسول اللہ نا تقدیر نعرہ رسالت حضرت صاحب تشریف لائے لایا ہے آپ صاحبان کو السلام علیکم دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخرت اچھی کر دے ہماری اور آپ کی آخرت اچھی کر دے دنیا تو چاند روزہ ہے پہلے بھی بہت لوگ گزر گئے ہیں لیکن ہم نے فکر نہیں کیا ہم ان کی تاریخ میں واقعات پڑھتے ہیں اور تان کرتے ہیں کہ وہ ہم کی مخالفت کرتے تھے یوں تباہ و برباد ہو گئے عذاب آ گیا ان پر لیکن ہم نے تجزیہ نہیں کیا کہ ان میں اور ہم میں کتنا فرق ہے یوں ہی ان کو کان کا نشانہ بنا دیا ہے تو ٹھیک لیکن جب ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی خواہشات لمبی امیدیں دنیا میں شامل ہو جانا ہمارے لیے ویسے تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی عمریں تین تین ہزار سال تک ہوتی دو ہزار تین ہزار چھتیس سو پندرہ سو سال ساڑھے نو سو سال کم و بیش نور اسلام تبلیغ کرتے رہے ایک کا کو تو اتنا عمرے والے لوگ دنیا میں جو شامل ہو گئے تو ہمیں ان کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں چاہیے ہمیں اپنا موازنہ کرنا چاہیے کہ ہماری عمریں کتنے ہیں چاند دن گنتی کے ہیں اور ہم نے جن مکانات کے لیے کوشش کی ہے یہ ہم سے چھن جانا ہے اور جو مکانات ہمارے لیے اللہ نے پسند فرمائے ہیں ہمیشہ کی زندگی اس سے ہم بھول گئے ان کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی بندے کی جزا سزا جو ہے وہ طلب اور کوشش پر ہے بعض لوگ چور بدماش راشی کہتے ہیں جی رزق تو اللہ ہی دیتا ہے تو نوز بلا وہ اللہ پر تھوپ دیتے ہیں یہ بات بگد عقیدگی کی, کی اصل بات جو ہے وہ طلب اور کوشش پر ہے سزا جزا طلب اور کوشش اسباب موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اس کو فطرت پر رکھا اسباب جس طرح کوئی طلب کرے گا کوشش کرے گا اسی طرح حاصل مل جائے گا جس کی طلب اچھی طلب اور کوشش پر سزا ہے چور ہے وہ اس کی طلب بھی غل حرام ہے اور کوشش بھی تو دین فطرت ہے دنیا فطرت پر قائم ہے ماہ حاصل اسے مل جاتا ہے تو جزا سزا طلب اور کوشش پر ہے دعا کرو ہماری طلب اور کوشش صحیح ہو جائے آمین میں عالم تو نہیں ہوں چاند معروضات پیش کروں گا آپ کے سامنے اللہ سے دعا کرتا ہوں نہ میں کوئی مقرر ہوں نہ وائز ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق بخشے اور حق پر چلنے کی آپ کو اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم بھی اور تعظیم فی الامر ذات کی تعظیم کرنا اور اس کے حکم کی تعظیم کرنا یہ دونوں فرد ہیں ذات کی تعظیم دعوی ہوتا ہے اور حکم کی حکم پر چلنا جو ہے اس دعوے کا اس بات ہے دلیل ہے کہ ہم اس کی ذات کی واقعی تعظیم کرتے ہیں دیکھو شیطان عبادت کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی تعظیم کا دعویٰ تھا اس اللہ نے اسے پرکھا کس کسوٹی میں اللہ نے حکم کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر وہ سجدہ تعظیم تھا سجدہ عبادت حرام ہے ہماری ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اس وقت تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے بعض امبیا علیہ السلام میں تعظیمی سجدہ جیستا حضرت آدم علیہ السلام کو جو کیا گیا وہ تعظیمی سجدہ تھا تو شیطان نے کہا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ حضرت آدم نبی کی تعظیم جو ہے وہ حقیقت اللہ کی تعظیم ہے فل حکم فل حکم اللہ نے جو فرمایا اس کو سجدہ کر تو اس نے اللہ کی بے تعظیم نہیں کی حکم میں تو تعظیم بالحکم یہ اس بات ہے جو اللہ کی ذات کی تعظیم کرتے تھے ان کی ان کو انہوں نے تعظیمی سیدھا بھی کر دیا حکم بھی مان لیا میں آپ کا کسی کی زہر تور عزت کی میں دعویٰ کرتا ہوں اور اس کا حکم نہ مانو آپ کہیں گے اس, اس, تو اس نے تو اس کی تعظیم ہی نہیں کی اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور تعظیم کا مالک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس لائق بنایا ہمیں حکم دیا کہ میرے محبوب کو کی بھی تعظیم بذات ذات بھی فرض اور تعظیم فی الحکم بھی فرض اب تعظیم بھی, بھی ذات کے دشمن کھڑے ہو گئے حضور پر تان و تشنید کرتے ہیں اور تعظیم فی الحکم میں ہماری جماعت بھی شامل ہے تعظیم فیل امر جو کہاں سے ختم ہو رہی ہے وہ صحیح آپ اگر محسوس نہ کریں تو بتا دوں کہ ہم بریلوی بھی, بھی اس میں شامل ہیں وہ ہے سکولوں میں سکولوں میں جتنا پیدا ہو رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فیل امر کے مخالف میں حکم کی تعظیم نہیں کرتے ہو یہودیوں کی تاز, تاز, قانون یہودیوں کا چلاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں ہم بریلوی بھی شامل ہیں اب تعظیم لیکن ایک مجھے امید پھوٹ, پھوٹیا اس جماعت تک کہ شاید اللہ تبارک و تعالی اسی ہی جماعت سے اس جماعت کو ہدایت نصیب کر کے اسی ہی جماعت سے اپنے دین کا کام کرائے تو مجھے امید ہے کیونکہ نجومیوں نے جب جادو گروں نے جادوگروں نے حضرت موس علیہ السلام سے اتنا پوچھا جادو کرنے سے پہلے کہ ہم ڈالیں یا ہمیں اجازت ہے یا آپ پہلے ڈالیں گے اجازت مانگ لی نبی کی تعظیم کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند آ اور نجومیوں کو ایمان نصیب کر دیا اسی وجہ سے مجھے کچھ امید کی کرن پھوٹتی ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ گستاخ نہیں ہے اور جتنا تک ہے قولی طور بچتی ہے حضور صلی اللہ اللہ تبرک شاید ان کے قلب میں بھی تازیم رسول پختہ اتار دے تازیم فی الحکم بھی آ جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا اور جتنا یہودی اس جماعت کو دیکھ رہا ہے یا مخالفین دیکھ رہے ہیں وہ شاید ہماری سادی جماعت ہے پتہ نہیں ہے جتنا ہماری جماعت علماء سے اتنا موافقت نہیں کرتی جتنا دوسری جماعتیں کر رہی ہیں حالانکہ جو اس جماعت کے علماء ہیں وہ تخریب کار نہیں سبحان اللہ. کیوں تخریب کار وہ ہوتا ہے جو حملہ ہوتا ہے حملہ آور جو دفاع کرتا ہے اس کو تخریب کار نہیں کہا جاتا سمجھیں گے میری بات دلتر. کسی بریلوی عالم کا یہ منشور نہیں کہ ہم دیوبندوں کو اپنی جماعت میں لے آئے وہ بستر اٹھا کر کو در در وہ پھرتے رہیں بریلوں کے دیوبندوں کے پاس جائیں یار یہ مذہب جھوٹا ہے چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جاؤ کسی بریلیا اولما کا منشور نہیں ہے یہ دوسری جماعتیں ہیں جو ہمارے بریلوں کے دروازے کھٹ کٹا رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ جماعت ہم میں और जो اور جو کچھ لینا چاہتا ہے وہ حملہ ابر ہوتا ہے جو بچاتا ہے وہ دفاع کرتا ہے تو علماء کا منشور یہی ہے کہ ہماری جماعت دوسری طرف نہ جائے ہمیں یہی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے ایمان سے کوئی آئے نہ آئے دین میں کوئی آئے بعض بندے آج کل جماعت میں داخل کرتے ہیں ہمارا یہ منشور نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہماری جماعت میں داخل نہ ہو دین میں داخل ہو جاؤ جماعت میں داخل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دین میں داخل ہو جاؤ بس تم ہماری جماعت میں ہو تو وہ بریلی بریلوی علماء جو ہیں وہ دفاع کر رہے ہیں جو دفاع کرتا ہے اس کو تقریب کرنے کہنے والا بھی پھر جس طرح کہو بے انصاف کہو جو کچھ بھی کہو جو حملہ آور لینا چاہتا ہے وہ حملہ آور جو حملہ آور ہیں ان کی باہر سے بھی جو کچھ آ رہا ہے اور یہاں سے بھی جو کچھ مل رہا ہے تو اس جماعت کو پاش پاچ کرنے کے لیے اب یہ منشور بنا دیا جی تفرقابازی نہ کرو کہتے ہیں جی تفرک بازی نہ پھیلاؤ بھریلو کو تو مشرق کہتے ہیں کافر کو کافر کہو اسے چڑھ نہیں لگے گی ایمان سے بات سمجھ لینا کافر کو کافر کہو اسے نہیں لگے گی اور اگر آپ مسلمان کو کافر کہیں تو وہ بھی نہ چڑھے اس کو بھی چیڑ نہیں لگنی چاہیے کیوں منافق کو کافر کہو وہ چڑھے گا تو ہمیں مشرق کہتے ہیں پتا نہیں کیا کچھ ہمارے اسراف کو کہتے ہیں ہم تو کبھی نہیں چل لگا نہ لڑتے ہیں نہ کچھ کافر کافر ہی ہے وہ چڑ کیوں لگائے اسے کیا ہے اور مسلمان کیوں چڑے مسلمان کو جو کافر کہے گا وہی وہ کافر ہو جائے گا مسلمان کافر ہوتا ہی نہیں ایمان سے ہم کہتے ہیں ہمیں سفی کرو میں کہو کافر مشرق جو کچھ مرضی آئے کہو ہم نہ لڑتے ہیں نہ چڑھ سکتے ہیں تو تفرقے بازی کا مفہوم کیا ہے کیا ایمان سے آپ یہ میری بات پر یوں ہی دل سے دل نہ ملانا اگر اچھی لگے تو کہہ دینا تفرقے بازی کا مطلب یہ ہے کہ حق والے چھوڑ کر ناہک والوں کے ساتھ ہو جائیں ایمان سے کہیں اس کا مفہوم ہے اگر تفرقے بازی کا مفہوم ہے کہ ناہک والے چھوڑ کر حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ یہی ہے کہ اور ہے یہ تو نہیں ہے کہ تفرقے بازی کا مفہوم ناہک والے اپنا پرچار چھوڑ دیں وہ در بدر پھرتے رہے بریلوں کی کھٹ کٹکھٹاتے رہیں بریلویوں کو ورگلاتے رہیں ان کے ایمان پر حملہ کرتے رہیں اور جو بریلی بھی علما اپنوں بچانے کے لیے اگر دفاع کوئی ہی کرتے ہیں تو وہ تخریب کاری نہیں ہے اس کو تخریب کاری نہیں کہتے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے شک ہونے میں سیدھا سادہ ہونے میں کوئی انتہا نہیں ہے اور دوسروں دوسری جماعت کے چالاک اور مکار ہونے میں زد میں ہونے میں بھی, بھی کوئی انکار نہیں ہے اب کہیں گے کیسے ایمان سے یہ ٹوٹانی صاحب والا واقعہ سنا ہے نا سنا ہے اگر ہمارا بریلوی جل جاتا تو پاکستان کا کوئی بریلوی بریلوی نہیں رہتا سارے دیو بند ہو جاتے میں دعوے سے کہتا ہوں پتہ نہیں اس جماعت کی سادگی کی اتنا کیوں ہو گئی کیا اتنا بڑا مارکا جو حضرت آدم سے لے کر آج تک نہیں ہوا اور سب اخباروں نے لکھا کوئی اس... کسی کو چیلنج نہیں کر سکتا آگ سے بچنا جانا ارے مناظرہ جب مباہلا آ جائے مناظرہ نہیں ہوتا مناظرہ ختم کرنے کے لیے موبائلہ ہوتا ہے اور جو جماعت مباہلے میں جیت جائے پھر وہ شک کرتی رہے تو پھر اس پر بھی قربان ہمارے بریلوی اتنا تمہارے ہاتھ پر اتنا مہر لگ چکی ہے یہ خدا اور خدا کے رسول کی حکم سے یہ ہوا ہے اس کی نگرانی میں یہ کام ہوا ہے آگ سے بچنا کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اس جماعت کی سادگی کی کوئی کمال اور ان کے ضد کی بھی پتہ نہیں کتنا ان کے پاس زد ہے وہاں گئے اب جو وہاں جاتے ہیں نا بریلوی ان کو ڈراتے ہیں وہاں ان کو پتہ لگ جائے نا بھائی ٹوٹانی صاحب کے پاس تصدیق کرنے کے دو گواہ کافی ہیں وہاں سینکڑے لوگ موجود تھے بہت لوگ گئے ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں جی کوئی دعوت کر کے لائے گا تو ہم ٹوٹانی صاحب کو گولی مار دیں گے دھمکاتے ہیں وہ ہے شہر نے بنایا جھوٹ اور سچ کی بحث پر تو اس نے کہا ہے تو سچ جھوٹ اور کفر کہہ رہا ہے سچ کو اور اسلام کو تو سچ اور اسلام ہے تجھ کو سوائے ماننے کے چارہ نہیں میں جھوٹ اور کفر ہوں بغیر لڑنے کے میرا گزارا نہیں سرے تسلیم خم ہو جا یہی ہے حق کا حساب لڑتا وہی ہے جس کو آتا نہیں جواب تیسرا آخری بار کفر اور جھوٹ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں تیری زد ہوں کچھ تو میرے لیے بھی سوچ آخری حملہ کیا کرتا ہے بھی تو بولتا ہے تو میں جاتا ہوں میں تیری زد ہوں کچھ تو میرے لیے بھی سوچ وہ کفر اور جھوٹ کہہ رہا ہے تیرے ہوتے ہوئے میں کہاں بس اب ہو جا خاموش جھوٹ اور کفر سچ اور اسلام کو خاموش کرتا ہے ایمان سے جب تک مسلمان متحرک رہے سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے ہماری جماعت سیدھی سادی جی آپ کو یہ باتیں جو کرتے ہیں کسی نے پوچھا ہے کہیں کوئی بات کی جائے نا تو کہتے ہیں جی کسی نے پوچھا ہے آپ سے یوں ہی آپ بات کرنے لگ گئے تو جب تک مسلمان متحرک رہے سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیتے تھے تو اسلام رہا اب یہودی فکر ہے کہ مسلمان کو جو کامل لوگ ہیں خاص طور پہ یہی جماعت اس کو قولی طور بھی ساکت کر دو خاموش ہو جائے یہ بات اگر یہ بولیں گے تو جھوٹ اور کفر چلا جائے گا متحرک نہ ہو قولی طور بھی متحرک نہیں ہونے دیتے یہودیت جو ہے؟ جب آپ سخت بولتے ہیں ایمان سے کہو یہودی قانون کیا ہے ارے یہودی قانون یہ نالی کا پانی ہی سمجھ لو نالی کا پانی سے آپ جتنا کپڑا دھوئیں تو ہو سکتا ہے پانی جو خود پاک ہو وہ کپڑے کو پاک کرتا ہے تو اسلام کے سوا سارے قانون جو ہیں سارے نالی کا پانی ہے معاشرہ کیسے پاک ہو سکتا ہے ایمان سے کو جب خود قانون پلیت ہے تو معاشرہ کس طرح پاک ہو سکتا ہے اسلام ایک ایسا قانون ہے کہ خود بھی پاک ہے اور معاشرے کو بھی پاک کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نادان حکمران ہم میں بھی نادانی ہے بہت میں سب سے زیادہ نادان بے وقوف میں ہوں کہ وہ روحانیت کے قاتل اور جسمانیت کے دوست ارے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایمان سے سمجھ لینا کہ روح نکل جائے جسم کسی حال کا رہتا ہے کسی حال کا جسم رہے گا اعلی چیز روح ہے روح جو ہے وہ اعلیٰ چیز ہے جب روحانیت کمزور ہو گئی ہم نے دین پر عمل نہ کیا تو جسم ہمارے کو کیسے کرا رہ سکتا ہے روحانیت ساری دینی امور میں ہے خدا رسول کے حکم میں ہے ہماری روحانیت کمزور ہے پھر وہ ہمیں تحفظ دینا چاہتے ہیں جان مال عزت اس کا تحفظ تو ہے روحانیت میں آپ جسمانیت جتنا یہ آسائش بناتے جائے جتنا روحانیت کمزور ہوتی جائے گی سکون نہیں ہوگا گھر میں جھگڑا فتوت زندگی دراز تندرستی یہ نعمتیں جو ہیں یہ ساری روحانیت سے ملتی ہیں ہم نے روحانیت کی طرف بیان نہیں کیا جو روحان جس روحانی امور تھے جو روح کو غذا دیتے تھے وہ حکومت نے چھوڑ دیے ایمان سے کہو کسی کو تحفظ ہے حکومت کا کام ہے جان مال عزت کا تحفظ ہے کسی کو تو پھر کیا یہ لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں لوٹ کر اپنا پیٹ پالو اسی لیے بیٹھے ہیں کیا بہادر حکومت اسے کہتے ہیں جو عوام پر ٹیکس لگا کر کھاتی پیتی رہے عیاشی کرے حضرت عمر بن عبد العزیز کو کہا گیا کہ آپ ٹیکس لگائیں امال نے کہا آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ٹیکس لگائے تھے خرچے کم کرو یہ نہیں جو سارا دن کمائے انہیں روکھی روٹی نصیب اور جو بیٹھے ہیں ان کا ہر کمرہ ایئر کنڈیشن ہو چار چار کروڑ کی کوٹھی ہو مربین اب دردیز کا کچا کمرہ اور چند مرلو میں اے سی کی جگہ تین بیگھے میں ایکڑ میں کرنل کا بال کرکٹ بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے ہزارہ بیگھے کرکٹ کے لیے وان لغو موردون کھیل کود سے اعراض کرو کیونکہ کھیل کود روحانیت کی دشمن ہے روحانیت کی کاتل ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ تم ڈرو مجھ سے قومیں نہیں ڈرتی میں پکیلوں اور وہ کھیل میں کود میں ہوں اور جو کھیل کود کا خرچہ ہو رہا ہے جتنا ہم نے یہ بنائے ہیں آسائش سب روحانیت کی قاتل ہیں جتنا جسم کو آسائش پہنچے گی اتنا روح مردہ ہوگا جب روح مردہ ہو جائے گا نہ یہ جہان بچے گا نہ اگلا جہان دونوں جہان ختم ہو جائے گا اصل بات روحانیت کی ہے روحانیت جو مسلمان بادشاہ آئے ہیں انہوں نے جسم کا خیال ہی نہیں کیا خدا کی قسم روحانیت کا خیال کیا جسم کو آسائز خود بخود مل گئی امن ہو گیا روحانیت کے قاتل اور پھر دیکھو میں بوڑھا بجتا ہوں کسی کو آپ دے دیں ایمان سے کلاشن کو دے دیں بستی کو لوٹ لیتا ہے ایسے کرتا ہے ایک پستول والا بس کو لوٹ لیتا ہے تو یہ کیا بہادری ہے ہماری حکومت کی کہ توپ میزائل ٹینک کے جہاز ایٹم بم اتنا اصلا اور پھر وہ عوام پر ظلم کرتی رہے یہ کیا بہادری ہے ارے عوام پر ظلم کرنے والوں کو چنگیز خان کہا گیا ہے باہر جو فتوحات کرتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں باہر فتوحات کرنے والے بہادر ہوتے ہیں تو فتوحات یہ ہے کہ آدھا ملک دے دیا پھر حضرت آدم سے لے کر ایک مسلمان بادشاہ کے سامنے ہوتا تھا وہ اسے تلوار سے سر کاٹ لیتا تھا لیکن وہ نیچا نہیں دیکھتا تھا نیچی آواز نہیں کرتا تھا کبھی تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا نہیں ہوگا آپ نے لیکن نوے ہزار فوج نے ہتھیار ڈالے ایک سال تک قید رہے رہے قید کیا کافر ان کا ادب کرتے رہے کیا کچھ کیا ہمیں پتا ہے جو کچھ وہاں کیا یہ نہیں ہے کہ نہتی عوام پر ظلم کرتے رہو اور اسی بہادری کہتا ہے بزرگ کہتا ہے ہماری فوج کی بہادری میں کسی کو نہ کلام ہے مگر عوام کے لیے کافروں کے آگے رام ہے عوام پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. عوام پر ظلم کرنے والوں کو بہادر نہیں کہا جاتا اور یہ نہیں کہ ٹیکس ٹیکس جو ہے ایمان سے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ٹیکس حرام مالی جرمانہ حرام سود حرام مرغن غذا فوجی کھانے لگا زیادہ گھی گیر کر حضرت امیر عمر صاحب نے اٹھا لیا حضرت امیر عمر صاحب نے اٹھا لیا فرمایا تم اتنا گھی گیر کر کھا رہے ہو تم تو عیاش بن جاؤ گے تمہارا نفس عیاش بن جائے گا روح میں زف آ جائے گا تم لڑ نہیں سکو گے صحابی کا نفس زیادہ گھی جی کھانے سے خراب ہو سکتا ہے جس کی گھوڑی کا گبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے اور جن کے نفس یہودی ہوں اور بکرے اور مکھن کھائیں ہر کمرہ ایئر کنڈیشن ہو دو دو ڈش لگے ہوئے ہوں روزانہ ٹیکسی ٹیکس کام پر تھوپے جا رہے ہیں اور اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں کیا ہے ایک ڈاکو کا ٹولا مسلط ہے جو اپنے پیٹ پر پروری کر رہا ہے قوم کو لوٹ کر کھا رہا ہے بس یہی ہے کسی کو نہ جان کا تحفظ ہے نہ مال کا تحفظ ہے نہ عزت کا تحفظ ہے اب ہمارے لیپور کا رواج بتاؤں اور یہ فوج ہے اس بات کی ساری ذمہ دار فوج اور عدلیہ ہے ایک بزرگ کے پاس گئے خدا آکل دے ارے شیطان والے تو لڑنے مرنے کو تیار ہیں اور رہمان والے ڈر رہے ہیں خدا کی کسم جن کی زندگی بھی موت سے بدتر ہے وہ تو لڑ رہے ہیں اور جس کی موت ہی زندگی ہے وہ ڈر رہا ہے رہمان والا کوئی نہیں لڑتا نہیں رہمان کے لیے ہم ڈرتے ہیں اس جیل سے ڈرتے ہیں قبر کی قبر والی جیل سے یہ جیل سخت ایمان سے کہہ ایمان سے کہہ قبر والی جیل جو ہے اس سے یہ جیل سخت ہے کبھی معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا قوم کو فلاح و بہبود نہیں مل سکتی جب تک حاکم خدا کا خوف خود نہ کرے عوام کو خدا کا خوف دلائے اور خود بھی خدا کی جیل سے ڈرے اور عوام کو بھی خدا کی جیل سے ڈرائے معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا خوف خدا ایمان کی نشانی ہے اللہ و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو خوف خدا نصیب کرے اور یہ دیکھو کہ احتساب کا نعرہ لگا کے آئی تھی فوج احتساب کے ان کا کرنے لگ گئے ہیں کہ ایمان سے یہ دیکھیں تو صحیح جو حلال کما رہے ہیں کمانے والوں کا احتساب ہو رہا ہے تاجر تم کہاں سے پیسہ لایا بتا کے ہم ٹیکس زیادہ لگائیں اور عیاشی کریں کسی پٹواری سے پوچھا ہمارے موزے کا ایک پٹواری ہے ایک بیگہ زمین تھی اس کی تین سو بیگھا زمین بنا چکا ہے وہ اور سات لاکھ کی اس کی کوٹھی ہے اس کے داماد سائیکل موٹروں پر چڑھے ہوئے ہیں ہمارا ہم اس کے آنا جانا ہے ہمارا اس کی بیٹیاں سونے کے زیورات سے لدی ہوئی ہیں ان کا احتساب نہیں ہے انتخاب عوام کا ہے کہ پیسہ کہاں سے لائے ہو تاجر سے پوچھ رہے ہیں یہ کہاں کا کہ احتساب ہے ہم نے کہا شاید کوئی بھیڑیوں کا احتساب ہوگا اس سرح کی دائک بزرگ ہے اس سرحق کی وجہ میں آپ کو پھر سمجھاؤں گا وہ کہتا ہے ظلم نہیں ہوں کہ آگے بکرے پہ راکے نہر آ گئے نہر کہتے ہیں بھیڑیوں کو یعنی ظلم نہیں اب کہاں را گیا ہے کہ بکریوں کے جو چرواہے تھے رکھوالی کرنے والے وہ بھیڑیا آ گئے تھے ایمان سے دو بکریاں آپس میں لڑ پڑے اور بھیڑیا کے پاس جائیں فیصلہ کرانے کے لیے کون سی آئے گی ایمان سے کہنا کون سی خیر سے آئے گی کون <تصفح> میں وہ ترقی کرتی ہیں جن کے عزائم اور فکر بلند ہوتے ہیں <تصفح> <تصفح> <تصفح> اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اور احتساب ہمارا ہو رہا ہے ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور ہماری عدالتیں کیا ہیں ارے بڑے بڑے قاضی جورت مند جو بادشاہ کو سامنے کھڑا کر دیتے تھے پانچ باتیں اگر عدلیہ میں نہیں آئے تو ان کو عدالت کہنا کفر ہے ایک تو آنے میں سب کا حق برابر ہو آنے میں جس طرح غریب امیر سب چلے جائیں جا کر اپنی فریاد سنا دیں یہ نہ وہ بھیڑیا کے اکیلے چھپا بیٹھا رہے بات بھی نہ سنے آنے کا حق برابر ہو دوسرا نشست کا حق برابر ہو بیٹھنے کا حق برابر ہو بیٹھنا سب کو برابر اگر کھڑا کرتا ہے تو بادشاہ کو بھی کھڑا کر دے اس کے آگے سب برابر ہے بیٹھنے کا حق برابر ہو دوسرا بات کرنے کا حق برابر ہو یہ نہ امیر کڑک کر بات کرے اور غریب جو ہے وہ کھڑا رہے وکیل رکھے پہلے پھر جائے ایسے نہیں اپنی فریاد کر سکتا اور ہائی کورٹ ہماری جو ہے بڑی عدالت ہے اس میں جو اپنی فریاد کرے اس کا چالیس ہزار ہے جس کا نام ہے ریٹ دیکھو یہودیوں نے کیسے قانون بنائے کہ چالیس ہزار جس کے پاس نہیں وہ اپنی فریاد عدالت میں نہیں سنا سکتا ایک بزرگ کے پاس گئے شہر یا شہر آنے والا ہے خدا کا حالات خراب ہو چکے ہیں آپ نے فرمایا عدلیہ صحیح کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا عرض کی ہاں یا شیخ ادلیہ صحیح کام کر رہے ہیں آپ نے فرمایا پھر قوم پر عذاب نہیں آ سکتا قوم پر عذاب خدا کا نہیں آ سکتا کیونکہ قوم کو انصاف مہیا ہوتا رہتا ہے انصاف اللہ کو بڑا پسند ہے عدل جو ہے وہ بڑا پسند ہے تو انصاف اب اس کو رشوت کہتے ہیں مانا کر لیتے ہیں جی دینے والا بھی آپ سنا لیتے ہیں دینے والا بھی جہنمی اور لینے والا بھی جہنمی پہلے یہ بتاؤ یہ رشوت ہے یہ تو رشوت ہی نہیں رہی رشوت ہے میں اپنی مرضی سے جا کر دوں افسر صاحب یہ میرا ناجائز کام کر دو یہ پیسے ہیں اور جو حکومت قانون کو حربہ بنا کر لیتی ہے اسے ڈراتی ہے تو رب پرچا سخت کر دوں گا تیری بےستتی کروں گا روک ڈال کر پیسہ وصول کہتے ہیں اسے ڈاکا کہتے ہیں رشوت نہیں کہتے وہ صرف لینے والا مجرم ہے دینے والا مجرم نہیں ہے دو جگہ دینے والا بچ جائے گا حدیث کا ترجمہ کرو تو کسی اللہ والے سے پوچھو ایسے نہ ترجمہ کرو دو جگہ دینے والا بچ جائے گا ایک تو حاکم ظلم کرتا ہے وہ اپنے ظلم کے بچاؤ کے لیے دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا حق مارا جاتا ہے اگر وہ نہیں دیتا تو اس کا حق نہیں آتا تو ان دو دو صورتوں میں پیسہ دینے والا بچ جائے گا اور لینے والا جو ہے وہ زیادہ زور میں اس کام پر دینا چاہتا ہوں جس کو شک ہے وہاں جا کر پوچھ آئے ایک آدمی جھوٹ بولے گا دو آدمی بولیں گے اب بار بار ہمیں علماء کو تنگ مت کرو ہو سکتا ہے اب تم جال لی جاؤ دیوبند کے ساتھ اگر تم نے اب مباہلا کیا تو شاید جال ہی جاؤ خدا کے ساتھ مذاق نہیں آئے ارے سید الانبیاء کائنات کا مالک اس نے بھی ایک دفعہ مباہلا کیا تھا اس مبائل کو مذاق سمجھ رہے ہیں آپ پھر ہر وقت چیلنج مناظرے کا اور مبحلے کا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں اور بریلوں اس جماعت کو اس سے لمبی دلیل نہیں مل سکتی جو ٹوٹانو صاحب سے اللہ نے دلائی ہے آگ میں نہ جلنا کوئی معمولی بات ہے آگ کو نہ جلانا یہ تو مہر ہے ہاتھ لگ جانے کی اس سے معلوم ہوا سوائے اس مذہب کے جو اس مذہب کے برعکس ہیں سارے جوتے ہیں انہوں نے کیا کیا قوم ہم ان پڑھ جہاں اللہ نے ذاتی اختیارات ذاتی علم کا اختیار کیا وہی وہ آیاتیں پڑھ کے سنا دی اگلے کو کیا پتا ایمان سے میں تمہیں بیسا دوں اللہ نے فرمایا اللہ تکرب الصلا تمان تم سکارا. جب تم نشے میں ہو تو نماز کے پاس نہ جاؤ تو میں کتنا کھڑا کر سکتا ہوں اگر دوسری آیات حرمت کی نہ پڑھوں نشے کی تو میں کتنا کھڑا کر سکتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں نشے سے نہیں روتا ہمیں یہ فرمایا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو نشے سے تو منع نہیں ہے اس آیات میں سمجھ سکتے ہیں نہیں سمجھے اس بات کو اللہ نے فرمایا نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ یہ تو نہیں چاہتے کہ نشہ حرام ہے نہ کرو تو میں کتنا کھڑا کر سکتا ہوں جب تک دوسری آیت نہ پڑھوں جس میں یہ منسوخ آیات ہے پھر حرام کر دیا گیا سراتن تو اسی طرح یہ ذاتی علمغیب کی آیاتیں پیش کر دیں گے اتائی کی نہیں کریں گے ایک آیت یہ پیش نہیں کر سکتے میں دعوے سے کہتا ہوں خدا آپ کو عقل دے اتنا بڑا موبائلہ ہو چکا ہے پھر آپ علماء کو کہیں جی فلا جگہ چلیں مناظرہ کھلا جس بریلوی کو کسی دو بند نے اور ان کے ضد کی کمال کے دیکھو کہ ایک بھی نہیں پھراؤ جانتے ہیں کہ سچ ہے وہاں جا کر تصدیق کی ہے لیکن وہ مذہب پہ نہیں پھرے ان کے زد بھی کی کمال ہے اور آپ کی سادگی بھی کی بھی کمال ہے ایمان سے ہمارے مزید کمال ہو گئی کہ اتنا بڑا اللہ نے تمہیں ثبوت دیا پھر بھی شک میں ہیں آپ حضرت آدم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار موبائلہ کیا بار بار کیا تم بار بار کیوں کرتے ہو وہ بات تھوڑی ہے اس کی جا کر تصدیق کرو ایک بندہ جھوٹ بولے گا دو بندے سینکڑے بندے تھے وہاں جا کر پوچھو حل کیا اور ہمارے ساتھ بھی ایک موبائلہ ہوا ہے میں تو کہ نہیں اس موبائل کے بعد بعد میں موبائل آ لیکن ہماری جماعتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں تو ایک مسجد پر جھگڑا پڑ گیا ہزار کی مسجد ہے تفصیل جتوئی میں ضلع مظفر گڑھ اس میں ڈاکٹر نے بے شک آپ جہاں وہاں جا کر پوچھیں ہزار ہاں لوگ تھے تو ڈاکٹر نے وہاں قبضہ کر لیا دیوبندی تھا نماز پڑھاتے ایسی خود پر رہا پھر ایسا اس طرح اپنا امام کھڑا کر دیا جھگڑا پار گیا جھگڑا ڈی سی پاس گیا وہ کہتے ہیں جی ہم حق پر ہیں ہمارا حق ہے مسجد وہ کہتے ہیں ہم تو ڈی سی نے کہا ثبوت تو ایک بریلوی بولا بولا جی آگ جلائیں ہم آگ میں کود پڑیں جو بچ جائے گا وہ اس کی مسجد اب یہ لکھ پر ہو گئی ڈی سی کے سامنے لکھ دیا تو وقت مقرر ہو گیا جگہ مقرر ہو گئی دن مقرر ہو گیا وہاں پہنچے تھانے دار تھے ڈی ایس پی تھا اور ڈی سی خود بھی تھا جا کر آپ بے شک پورے علاقے سے کریں تو انہوں نے کہا جی تمہارا عالم انہوں نے کہا مول لکمان علی پور کا بڑا عالم ہے ان کا تو انہوں نے اس کا نام چن دیا بک توم خدا بخش اظہر جانتے ہیں شوجاباد والا سنا ہوگا شاید خدا بخش اظہر ہے شوجاباد کا عالم انہوں نے اس کا نام چن لیا تو مولکمان کے پاس گئے اس نے کہا نام مراغ تمہیں جلنے کے لیے میں ملا ہوں تم نے یہ موبائلا کیوں رکھا تو اظہر کے پاس گئے وہ بیمار تھا اس نے کہا میں بیمار ہوں میرا لاشا بھی جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> تو وہاں پہنچے اظہر صاحب صبح صبح اپنا ٹائم پر پہنچ گئے مقرر وہ دیوبند وہ جو تھا لکمان وہ چھپ گیا تلاش کیا اسے زو ہے تقریباً تین بجے پانچ بجے کا ٹائم رکھا ہوا تھا یا چار بجے کا اتنا پورا مجھے علم نہیں شام کا ٹائم تھا یہیں تو اس, وہ چھپ گیا تلاش کرتے ہیں کہ بھائی ہماری مسجد جاتی ہے تم تو گئے تو پھر تم ناہک پر ہو تو وہ آیا پھر جب آیا رستے میں ایک میل پر وہ اٹک گیا نہیں آیا اور آدمی بھی ایک سو تھا ان کے ساتھ ادھر ہزار لوگ تھے پہراتے ہوئی دیکھیں ہوئی سارا دن ناپخانی ہوتی رہی سارا دن تقریر ہوتی رہی تو بیٹھے تو ٹائم پر نہ آئے تو آزار صاحب نے بندہ بھیجا انہوں نے کہا ہم نہیں آتے آپ مسجد ہی لے لیں ازہر صاحب نے کہا مسجد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ ایک دفعہ آ جائیں آج حق اور ناہک واضح ہو جائے سچے ہیں تو کیوں آپ رکتے ہیں پھر یقین کرنا آزاد صاحب نے اتنا کہا کہ تم ہمارا کپڑا بھی خرید کر لاؤ اور اپنا کپڑا بھی خرید کر لاؤ میں اس مبحلے کا قائل نہیں ہوں میں اس مبحلے کے بعد میں مبحلے اور مناظرے کا قائل نہیں ہوں ہمارا برائی جو جاتا ہے اسے جانے دو ایمان سے نہ میں موبائل کا کہہ لوں مناظرہ تو موبائل کے بعد ختم ہو جاتا ہے اب موبائل کی بھی ضرورت نہیں آئی لیکن اس نے رکھ لیا اللہ نے لاز رکھ لی تو وہ کپڑا بھی نہیں لائے اب ہزاری کی بستی ہے وہاں جائیں چھ دن چار دن پانچ دن وہ باہر نہیں نکلے نکلتے تھے تو لڑکے ڈھیلے اٹھا کر ان کے پیچھے بھاگ پڑتے تھے شرم ساری سے باہر نہیں نکلے وہ مسجد بریلوں کے پاس آئے جس کو یقین نہ ہو وہاں پھرے ہزار آدمی سے حلفیا پوچھے بھی یہ معاملہ صحیح ہے یا نہ صحیح ہے اتنا آپ کے مذہب پر مر لگ چکی ہے پھر آپ علماء سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ جو کوئی دلیل دو مناظرہ کرو فلاں دیو بند ایسا کہتا ہے فلاں دیوبند ایسا کہتا ہے تو یہ ہماری جو ہے کمتلی ہے علماء کی بھی توہین ہے اور اللہ تبارک و تعالق سے بھی مذاق ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی مذاق ہے ایمان سے پتانی صاحب کا آگ سے بچنا یہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے اور اللہ نے اس جماعت کو ایسی دلیل دی کیا قیامت تک پوری دنیا میں کوئی سال اٹھاسن نہیں کیا کہہ سکتا کہ یہ مذہب جوتا ہے ایسی دلیل دی آگ سے بچنا اگر آپ آگ جلا کر جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آگ میں جانا کیا چیز ہے یہ تو ہماری کمتلی ہے اور ان کی ضد دیکھو کہ انہوں نے مولوی لکمان کو نہیں چھوڑا اگر اظہاں صاحب نہ جاتا تو سارے برین بھی چھوڑ جاتے اتنا کمزور ایمان اتنا کمزور حق پر ہو پھر تم کیوں ڈرتے کیوں ہو اتنا ارے وہ بستر اٹھا کر جگہ بجا ہم اپنی مسجدوں میں بھی نہیں اپنی جماعت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر شار بناتے کوئی عالم دلائل نہیں دے سکتا اللہ میشا ارے اللہ وادہ الا شریق ہے اپنی ذات میں کیونکہ اللہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں اسے کسی نے پیدا نہیں کیا وہ ازب ابدی ذات ہے قدیم ذات ہے عقیدہ رکھو کہ اللہ اپنی ذات میں واضح الا شریق اس لیے ہے کہ وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں. باقی ہر ایک اپنے ہونے میں اللہ کا محتاج ہے اور اللہ نے پیدا کیا اسے کسی نے پیدا نہیں کیا صفات میں واضح اللہ شریف ہے کہ اس کے صفات ذاتی ہیں باقی جس نے کسی کو عطا کیا باقی سب کے صفات اصی ہیں ذاتی صفات کا مالک ہے اللہ علم غیر ذاتی طور مالک ہے ہم بے آر کو اللہ نے دیا میں ایک اپنا نو نوعمری کا ایک واقعہ سنا دوں آپ کو یہ میرا آپ ایمان لیں یا نہ لیں میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں جو بات ہمارا ایک رشتے دار تھا مخالف تھا اس کا بیٹا تھا اتنا بڑا ذراؤٹ کھڑا ہونا اتنا بڑا تو وہ باتیں کر دیتا تھا کل یہ ہوگا پرسوں یہ ہوگا وہاں سارے ایسے باتیں کر دیتا تھا اس کے باپ کا اور ہمارا شفا چل رہا تھا میری والدہ نے پوچھا شفا کون جیتے ہوئے کہا تم جیت جاؤ وہ جیت گئے ہم جیت گئے تو میں نے کہا یہ ہمارے مخالف پیسہ کمانا چاہتے ہیں انہوں نے جو واویلا کر رکھا ہے کہ بات غیب کی بتاتا ہے بچہ چھوٹا سا بچہ تو میں گیا جھنجھر تھا ہماری جگہ اسے وہ دور سے ہمارا آنا جانا بھی نہیں تھا اس میں میں بڑا پیشاب کیا اور میری غلطی میں ڈھیلے سے بھی جائز ہے اگر زیادہ نہ لگے پھر بھی استنجا مسنون ہے میں نے ڈھیلے سے استنجا کر لیا اور وہاں چلا گیا نوجوانی تھی بھی وہاں سے ہو کے پھر گھر جا کے استنجا کرتا ہوں دیکھ تو آؤں میں ایمان سے کہتا ہوں میں دور سے تھا مجھے کہتا ہے مجھے پرکھنے آ رہا ہے ابھی تو تم ڈھیلے سے سنجا کر کے آیا ہے پانی تجھے نہیں ملا چھوٹا سا بچہ ارے ذات کا قرب بڑی چیز ہے علم غیب بڑی چیز نہیں اللہ کی ذات جو ذات خود رسول سے نہیں چھپی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سے کہنا اس نے کیا چھپایا ہے اللہ سے کہ بھی مطلق ذات ہے اللہ خود نہیں چھپا اور کیا چھپا رکھا حضرت علی کرم اللہ بج ہو آپ بادشاہ تک پر بیٹھے تھے تو آپ نے لشکریوں کو بتایا کہ فلاں بستی میں گھوڑے داڑا کر جاگاؤ فلاں جگہ تمہیں ملیں گے شادی والے تو دامول جو دلہن ہے اس کو بھی لے جاؤ دلہا کو بھی لے آؤ کہ علی کی بادشاہی ہو اور دلہا اور دلہن آپس میں بہن بھائی گنا کریں تو باقی وہاں پہنچے وہاں ملے ان دونوں کو پکڑ کر لے آئے جہاں آپ نے فرمایا تھا دور تھا گھوڑے دورا کر گئے تو کہا فرمایا ان دونوں کی مائیں جو ہیں ان کو بھی لانا دونوں کی مائیں کو بھی لانا ویسے میں دے رہا ہوں اب ان دلیل کی ضرورت نہیں دلیل آپ ٹوٹانی صاحب والی کافی ہے وہ حاضر ناظر اور غائب پر ہوئی تھی تھوڑا سا ویسے بتا رہا ہوں بس آپ کے تو آئے آپ نے جو دلہا کی والدہ تھی اس کو کہا کہ یہ تیرا کیا ہے اس نے کہا بیٹا نہ دلہن کی والدہ کو یہ تیری کیا ہے اس نے کہا بیٹی اور یہ کہا میرا داماد فرمایا یہ بھی تیرا بیٹا ہے اس نے کہا کیسے آپ نے فرمایا زمانہ جہلیت میں تو نے زنا کرایا پھر تجھے حمل ہو گیا رات کے اندھیرے میں ایک جنگل میں جا کر تو نے اس کو جنا وہاں چھوڑا تو نہیں پھر लगी لگی تو کتا پیچھے آیا کتے نے ایسے مارا چبل سے تو تھی کہا تھا کہ آنکھوں سے تو نہ دیکھوں کتے کو بگایا اور جو بیٹے کی ماں بنی ہوئی تھی تم نے اس کو وہاں سے اٹھایا اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کپڑا اٹھاؤ کتے کا نشان بھی ہوگا تو کپڑا اٹھایا اور کتے کا نشان تھا تو فرمایا یہ بیٹا بھی تیری ہے تیرا ہے اور یہ بیٹی بھی تیری ہے تو اس نے عرض کی انا صحابہ نے عرض کی یا امیر المین یہ قیثیت آپ نے کیسے پیدا ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل پاک دیا ہوا تھا تو ایک تھوڑا سا پانی کا قطرہ آپ کی آنکھ مبارک پر کھڑا تھا میں نے چوس لیا جب میں نے چوسا سب کچھ ایا ہو گیا رسول کی کیفیت خدا کی قسم اگر رسول جو بات کسٹ غیب کی بتا دیتا ہے یوں سمجھو اللہ کا حکم ہے اور امت کا اس میں فائدہ ہے اور جو نہیں بتائی اللہ کا حکم نہیں ہے اس میں اور امت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے امت کو ضرورت نہیں وہ بات نہیں بتائی یہ نہ سمجھو مجھے ایک جو مند کہنے لگا جس کا علم تھا حضور نے بتایا جس کا علم نہیں تھا نہیں بتایا میں نے کہا یہ غلط ہے جس کا اللہ کی طرف سے حکم تھا اور ہمیں ضرورت تھی وہ بتا دیا جس کا اللہ نے حکم نہیں فرمایا یا ہمیں ضرورت نہ تھی وہ نہیں بتایا ہمارا آپ کی یہ تھوڑا سمے عمل کی طرف آپ کو لوٹا دوں کہ آپ کی طلب خواہش صحیح ہو جائے ایمان سے اللہ سے مانگو آخرت مانگو دنیا خود بخود مل جائے گی اتنا بات تو مانگ لو اعلی چیز مانگو عزائم بلند رکھو آر دیں بلند رکھو تمہاری بلند رکھو عزائم بلند رکھو گے طلب بلند رکھو گے آر دیں پس آ جائے گی اللہ نے فرمایا دنیا کے لیے ومل حیات دنیا اللہ لائے بوم دنیا کی زندگی نہیں اواری کھیل کود اواری کھیل کود غلط دار اللہ کے را تو با, اب کا آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا ہے ارے سونے سونے کے مکان ہے ایک نہ ایک جہاں کا ایک انچ اربوں روپئے نہیں مل سکتا ذرا اس زمین کے لیے بھی کوشش کریں ہم ڈرو نہیں ارے خدا کی قسم لاکھوں دشمن تلوار چاق اٹھا کر آپ کے سر پر بیٹھے رہے اور اسرائیل اسلام نہ آئے موت نہیں آ سکتی یہی جگہ دھمکاتے ہیں کہ ہم مار دیں گے فلاں کوئی کسی کو نہیں مار سکتا اور جو ہمیں مارے گا ہمارا دوست ہوگا ہم شہید ہو جائیں گے ایک بزرگ ان کا دوست سو ہو رہا تھا تو تلوار لے کر بھاگے کاج سکرات تو وہ تلوار دیکھی لوگوں نے اس کو ہو کے پکڑ لیا کہ مجھے جانے دو میں اس کو قتل کرتا ہوں انہوں نے کہا تیرا دوست تھا تیرا محسن تھا بلا احسان کیا اس نے مجھے یہ نہ پوچھو لیکن وہ انہوں نے کہا آپ تو مر گیا تو گرا بے ہوش ہو گیا ہوش آیا پوچھا یا شیخ آپ کو اتنا نیک آدمی بزرگ تھے یہ کیوں کام کرتے تھے قتل کرتے تھے فرمایا اس بندے کا مجھ پر احسان تھا اور وہ مجھے پر احسان نہیں کر سکا تو اب میں نے سوچا کہ زندگی میں احسان اتار دوں اسے قتل کر دوں یہ شہید ہو جائے اور میں جہنم میں چلا جاؤں ڈرتے ہو موت سے ارے تمہاری موت زندگی ہے جن کی زندگی بھی موت نہیں مان موت سے بدتر ہے وہ نہیں ڈرتے آپ ڈرتے ہیں ایمان سے دعوے سے کہتا ہوں کوئی نہیں مارتا کسی کو اسرائیل السلام آ جاتے ہیں نہ بیماری مارتی ہے نہ کچھ نہیں کہتے موت جو ہے وہ وقت اسرائیل السلام آ جاتے ہیں بہانا بن جاتا ہے جی فلاں مار لیا فلاں اصل اسرائیل السلام کو کون لایا تھا اس لیے جب تک اسرائیل السلام نہیں آتے خدا نہیں مارتا کوئی نہیں مار سکتا اور اگر کوئی مارے گا تو ہم شہید ہو جائیں گے ایمان سے میں تو اللہ سے دعا مانگتا ہوں اور آپ بھی مانگتے رہیں کہ اللہ تبارک باد شہادت والی موت نصیب فرمائے چار <تصفح> <تصفح> پائی والی موت نہ آئے بڑی سخت موت ہے چار پائی والی اور خدا کی قسم قبر ہر وقت میں یہ کہنا ٹھیک نہیں سمجھتا لیکن ترجیح دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہر وقت یہ نظرتا ہے کہ میری چار پائی جو ہے قبر پر گئی ہوئی ہے اور مجھے لوگ اتار رہے ہیں اس لیے مجھے کوئی چیز بھاتی نہیں دنیا کی کوئی چیز بھاتی ہی نہیں ارے اپنی اولاد کے لیے اپنے خاندان کے لیے احسان کرو ہمیشہ کی زندگی کے لیے ذرا خدا سے طلب اچھی کرو آخرت مانگو اللہ سے دنیا نہ مانگو دنیا خود بخود مل جائے گی ترقی یافتہ قوم بنو یہ تنزلی یافتہ قوم نہ بنے ترقی یافتہ ایسے نہیں کہتے کہ ایئر کنڈیشن ہوں سارے یہ تو انہوں نے تو خبر ایمان سے آج پہلے سال ہم شہر میں آئیں بھی آتی تھے تو ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ ملا ہار کا مہینہ تھا ہم نے سارا مہینہ روزہ رکھا پکے نہیں تھے شہر میں آئے تھے ہماری ایسی سکون کی زندگی دن گزرے وہ دو ماہ بہترین گرمی کا موسم تھا پھر ہم نے ایک مکان لے لیا اس میں بجلی تھی میں نے پنکھا لے لیا مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے تو تین مہینے کے بعد یہ بجلی چلی جاتی تھی ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے اگر بجلی چلی جائے تو ہم اپنی موت خود مر جائیں گے یہ تو ہمارے لیے ظلم ہے جتنا سائنس نے تنا آسانی دی ہے اتنا روح کو جال ہوا ہے اتنا تو ایک بار شعر ہے کہ اسکول زید اسلام کی مسلمان کی زید ہاٹیم سمی دونوں جسم پرور روح کو گمراہ ان سے جہان ہے اسکول جو ہے سائنس جو ہے اس نے تان آسانی کا سبق دیا ہے روحانیت کی قاتل ہے روح کو جتنا ہم اس تن کو آسانی دیں گے پانچ صفات اللہ پیدا کر دے مسلمان میں سادگی سادگی بڑی چیز ہے ہر نیکی کی جڑ ہے سادگی اب تو لباس آئے گئے خواجہ صاحب نے فرمایا بج وج وج تو ڈورے تھے مل مل چھوڑ وے اے دل پتر دی گھوڑے تو کان ہیرے رے دیکنی. اللہ کا بندہ تو تو کہاں کا ہے سرب المخلو کا ہے جو تو پہن لے وہ اسی کو شرف حاصل ہو جائے یہ نہیں کہ یہ جو گندے کوڑے پر یہ کپڑا جا کے پڑتا ہے یہ تجھے لگ جائے تو تو اوپر ہو جاتا ہے پھر تو ہالی نسل کا ہے جو کپڑا تو بھی پہنے موٹا بھی پہنے تاکی بھی لگا دے تو اس تاکی کو شرف ہو حضرت عمر خطاب رضی اللہ کیا دینا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی انہو بیٹا آیا روتا ہوا کہا جی مجھے لوگوں نے کہا تو ایک امیر المومنین کا بیٹا ہے اور تجھے تیس تاکیاں لگی ہوئی ہی ہیں کپڑوں کو قربان ان تاکیوں پر قربان ان تاکیوں پر ایمان پر. تاکیاں لگی ہوئی ہیں وہ باپ کے پاس آیا رویا تو حضرت عمار کتاب رضی اللہ تعالی نے ایلچی بھیجا خزانچی کے پاس کہ مجھے تھوڑا سا قرضہ دے دو میں بچے کے کپڑے لے لوں تو خزانچی صحابی تھا صبح انہ اس نے کہا میرو مومی آپ لکھ دیں اتنا دن زندہ رہوں گا پھر میں دوں گا آپ موت آ جائے کیوں آپ بیٹل المال سے لیتے ہیں آپ پر بوجھ اٹھاتے ہیں قرضہ نہیں دیا آج تو کرکٹ کے لیے کروڑ روپے لگائے جا رہے ہیں کہ کروڑاں اور کسان کو تیس ہزار ملتے ہیں پندرہ ہزار رشوت ہے معیشت تباہ ہے آزم فرنگی ہے کہ تجھے حق کی پہچان نہ ہو دین بھی تمہارا ختم ہو جائے جینا بھی آسان نہ ہو یہودی کا ارادہ یہ ہے ایک بزرگ کا کول میں نے پڑھایا انہوں نے فرمایا یہودی افکار پر صرف آرس میں بک افیکٹ رہا بھی رہی ہے باقی لوگ مار کھا گئے ارے رزا کلّا نہیں ہے ایمان سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سال ہم سے نہ اتنا پانی دیا گیا اور نہ ہم نے اتنا کھاد دی اور گندم بیس پچیس تیس من بیگ تک چلی گئی کیا اس کی قدرت آگے کیا ہے کھاد بھی اتنا ہر سال نہیں دی جتنا دیے تھے دیتے تھے ایک بندہ اگلے دن آیا اس نے کسم کھائی کہ میں نے سپرے نہیں کی میرے چوبیس من میرے ہوئے ہیں آٹھ بیگھے سے ابھی اور بھی آئیں گے کوئی میں نے خرچہ نہیں کیا تو اب کوئی بھروسہ ہم کو نہیں رہا हम ہمارا رب ہے اور ہم तो کے कमी ہیں अता ہم میں کمی آئے हमारे میں کمی نہیں में ہمارے یقین اور में میں کمی नहीं اتا میں کوئی کمی بیٹے کو کہا بیٹے کتنی تاکی ہیں آپ کی گنی تو تیسر میں میری تاکی گئی تو گنی تو ستر تھی کیسر <تصفيق> اور, <تصفيق> اور, اور کسرا کا ایل چی آیا پوچھا کہ امیر المومنین کا گھر کون ہے انہوں نے بتایا جھوپڑی تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ یہ لوگ چھپائے آتے ہیں اپنے بادشاہ کو شاید اس کا کہا ہوا تو ایک سے پوچھا تو چھاتے سب نے وہی وہ کہا پھر اس نے کہا ہے کہا کہاں گوا کہا درخت کے سائے پر سویا پڑا ہے گیا سوئے پڑے تھے آپ نے پلٹ کر یہاں تاک قمیص جو پھٹی ہوئی تھی تو چٹائی کے داغ لگے ہوئے تھے تو پلٹ کر جو دیکھا تو وہ گرا بے ہوش ہو گیا گھنٹے کے بعد ہوش آیا پیروں پر پڑا گیا اس نے کہا جنگ نہ کرو ایسا بادشاہ روپ والا دیکھا بھی نہیں گیا بغیر جنگ کے دے دیتے تھے بہادر وہ تھے کہ غیر ملک ڈرتے تھے ہمارے حکمران کیا ہے وہ شہر کہتا ہے کہ بیرون ملک موش اندرونی ملک شیر ہے تو بتا اب کو تو, تو کیسا حکمران ہے موش کہتے ہیں چوہے کو باہر ملکوں کے لیے تو چوہا ہے اور عوام کے لیے تو شیر ہے تو یہ سادگی جو ہے یہ ایمان کی جڑ ہے جتنا اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں اتنا ہم دنیا میں مصروف ہوتے جا رہے ہیں ایک بزرگ آٹا ایسے پانی میں گوند کر پی جاتے تھے دوسرے شہر نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو فرمایا میں نے اندازہ لگایا ہے کہ میں اگر روٹی پکاؤں تو اتنا تصبیاں دروشری پہنچ جاتا ہوں میرا نقصان ہوتا ہے اس لیے میں ایسے پی جاتا ہوں اس کی پکانے کی دیر سے میں تصبیاں اتنا دروشری پال لیتا ہوں وہ تو جائیں گے ہمیں پتا لگے گا قبر میں بھی کیا پوچھا جاتا ہے خدا ہمیں عقل دے ہمیں باتیں تو بہت کرنی تھی لیکن اتنا ہی کافی ہے ٹائم جمن کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چاندل الفاظ جو ہیں وہ منظور و مقبول فرمائے اور اس جماعت کو دینی دنیاوی ترقی نصیب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ میجے بھی اللہ ایمان نصیب کرے خاتمہ بے ایمان ہو جائے خاتمہ بلی ایمان ہو جائے سب کچھ لے لیا ہم نے ارے کروڑ سال کی بادشاہی خدا کی بے فرمانی میں وارے نہیں کھاتے آپ نے تقریر سنی فیض یافتہ حضور سید سلطان الاولیاء امام الفیا حضرت خواجہ سید محمد امام شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی اور وہ او سرکار فیض یافتہ علا حضرت گولوی مرشد پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ عالی. آپ الفاظ اور کلمات سنہری سونے کے لفظوں لکھے جان والے ساری قوم زیادہ تر راگ کی شیران دی آدی یہ آپ کی زبان سرکی ہے تو سہی اردو کے اندر ادای کی کیونکہ آپ پڑھے نہیں مطلب رب کی طرفوں ہی جو کچھ سینے کے اندر اللہ تعالی نے دتا ہے آپ کے وہ الفاظ میں تقریر کرا ان کی تقریر کے اتنے حقیقت ایک ایک جملہ جڑا وہ میں تر تر گھنٹے تشریح کر سکتا ایک ایک جملے کو آپ نے ایک ابتدائی مسئلہ بیان کی لوکی ادو خبردار نہیں اس واسطے زیادہ تر سمجھ نہیں آئے گی کٹانی صاحب دا نام آپ نے دیا ہے لوٹانی صاحب سندھ دے اندر ایک نوجوان محمد پناہ نام ٹرالی دا ڈرائیور سی وہ کو ایک بابی اہل حدیث ایز ادیس وہ میں تارو ساس سے آخیا تارو ساس سے آخیا میں پتا میں ہاتھ کتنے رکھنا ہونا جناب وہ دجے کا محمد ہارون دونوں کی بحث ہوتی رہی محمد پناہ چا پڑھتے جت ٹرالی کا ڈرائیور کوئی شہم آتی نہیں سی پتلا جا چھترا جا منڈا ایمیں داڑی شریف ہم رکھی سی پاک شریف مرید مریدی اتنے پیر نے انہوں دا روزانہ بحث دا ہونی اس محمد ہارون بابڑے ایک دہاڑی محمد ہارون کہ مینو اس طرح کر کے چلنے ست چوٹ کا پتا لگ جائے تو بحث کری گل تو ہو پائی کوئی نے غائب داضر ناظر تور دسلے دے, دے کہ ہاضو کوئی ہے نا کہ نہیں گلا لو جی وہ مبالا بن گیا بتی لاڑ کانے دے نار بندے اتے چیچا اسے گل واسطے گئے ساری تحقیق کی اخبارات آیا مختصر ہے کہ جناب بحث ہو گئی تو انہوں دونوں نے وزر کیا نماز پڑھی نماز پڑھ کے ہوں یہ جڑا سنی ساڈا سی یہ کوئی سہ آدھی جانے کو نہیں سی ہوں ہوئی شہ نہ آئے کہ سٹ محمد مراج دین صاحب باہر بیٹھے نے کشتہ ویچنے والے کا موکھ کول محمد پناہ ٹوٹانی کی ساری گل انہ کی اپنی نبانی اردو دی زبان کے اندر ہے وہ کیسٹ جنہیں سننی کے ساری وہ بھی تصدیق کر سکتے اتنے الگر دیکھ کے نہ ہو گیا دوما نے ہوں وہ یار رسولنا ہی کہی جائے سونی نو کو گل کوئی نہ آئے تو یار رسولنا اور مدینے والے سائییاں مدینے والے سائییاں کرم کری ہوگی موت کے منہ جانا سی سر گل بھی مسئلہ بھی سی چودہ سو سال تک اس مسئلے دے کدی نہ مباللہ ہوا سی اس طرح کا نہ پھر قدی ہونا مباللہ اس طرح کا کدی ہوا ہی نہیں میں پوری ہے تاریخ دے والے کے حوالے پہ دسنا لو جی طے ہو گیا توڑی پیسی نماز پڑھ کے محمد پناہ ٹانی یا رسول رسولہ کہہ دیا کہہ دن تو توڑی نگ لگی ہوگی پورا ایک چھیر پیاڑی کا وت ول گیا لو جی اندر جدوں گیا تو ہوں وہگلا بال کھلوتا ہے وہ اندر جا کے پھر پچھا آیا بھائی وہ آئے ہی نہیں ہلے باہ فر کے نا گٹو پچھا چاہ جب ویسے الفاظ بریک دی آواز نہ تم سنو گے گٹو فر کے اندر گیا من حیران ہوتا ہے کہ آ نہ اگ ان پیساڑ دیے نہ ساڑھ دیے फिर सइया आवाज दूसी उन्हें आख्या पुत्रा गुट छो जि चेर हाथ तेरे ताथ रहा अके फा गौर फरमाओ यह میرے خیال دے تین سال پرانا واقع مینوا تیسرا سال شروع ہے ہوئے اسے رسولی شرازیہ میں اہ گرا دے یا تے اگنے کام کر دیا دی سور کی شکل بن گیا بئی مان محمد ہارون پر اگو محمد نو نا جو نہیں سر ہزار نام نے کی بتایا محمد پناہ سی نبی پاک نے جنوب پناہ دیتی سبحان اللہ باہر نکلے سڑک پنڈا سے منہ داڑی ہر شاید باندر مانگ ہو کے تو باہر نکلے آنا پتانی صاحب آش کے رسول میں حیران ہونا کملی والے آ پہلو ٹرالی کا ڈرائیور سی جت تو بہت اشتمستفا اور شب بٹھا اللہ میں اقبال فرمانے میں قوتے عشق, قوتِ قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوتے عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد ہم سے اجالا کر دے دہل میں اس میں موہم مدی سے اجالا کر دے دہل میں اس میں موہم مدی سے اجالا سدھان لا کے آسے کچھ کیا کرو باہر نہیں کیا ایسے کاندہ مینو ایج لگا جی میں کسی باغ وڑ گئی دیکھ لیا نارو پولی برتن و سلامت یا رب نے گلزار اگ نا حضرت ابراہیم کی خاطر یا مستفا کے جوڑیا کا سدکا چودویں سدی کے گلام واسطے رالی کا ڈرائیور تم پایا گئی لال کانے شہر کے اگ و جی جنگل کی اگ فیل دی اس طرح گل پھیل گئی سب تو پہلو اخبار انگلش لندن پک گیا انگلش اخبار نے وہ خبر چھاپی پھر نرائے وقت اور جناب پاکستان اور اس طرح دیا اخباراں نے اس خبر نتا اے محمد پناہ تانی سی ایک نوجوان ہے وہ ایسا ہوا پھر کہ جب ہر پاس گل فیل گئی پھر فیصلہ باد ضلع شہر در محمد پنا صاحب نڈے سنیا نے دعوت دیتی سعید اثر صاحب نے فکیر جارت واسطے اتے گیا رسولی شرازیا بڑے افراد اتحس رسول کی زارت کریے جدو اتے پہنچے دنیا سی بے بہا ان شرم نا نہیں سی لگتی ادم سی اور دیکھو اس بےغیرت یہودی حکمرانوں دی بغیر کہ وہابیاں رل کے کیونکہ وہابی حکومت اور یہودی سب بھی کوئی جنسا نہیں پولیس نے سہد صاحب کے اتنے ایک زور پا دتا کہ خبردار اگر محمد نام چٹانی آیا اندر کر دیں گے دیکھو یہاں لانسیاں کام اے ابو جہل بھی دسل حکومت میں ابو جہاز تو کٹ سمجھتا ہی نہیں لانتی کرنا نہیں پڑھتے سکھو حضرت صاحب نے اپنی زبان مبارک کے بول رہا ہے سر تو میں اپنی ہی بولنا لانتی سکار نے پندرویں سدیے اپنا بسا دسا ہے گورنمنٹ پاکستان چاہیے کلبے بننے والے لہر کا سی گورنمنٹ ٹی وی ریڈیو پاکستان اخبار ہر طرح سافت کرتے کہ دیکھو سڈے نبی سات کا موجود رب نے پندرویں سدی ہزار سولہ والے اگ سے بتا لیا ہے اور محمد پناسن آئے اور دوجے پاس نالی عبدل حفیظ فیصلہ بادی بابڑے کا بابڑا کا شتونا پہ گلوڑا وہ گلوڑا جڑے جی وہ جناب تڑ کر کے انہیں اشتہار سات دے اشتہار کٹ دتے کہ ہمارا محمد ہارون آ رہا ہے ہوں محمد پناہ نے آنا سی شیخ کلونی فیصلہ باد مدرسہ جامع امی اتے آنا محمد پناہ صاحب نے اور اصل مسئلے دابرے بھی مسئلے اتنے آنا سی محمد ہرو نے اشتہار ادھر بھی سپ گیا اشتہار ادھر بھی سپ گیا سانو زیادہ شوق ہو گیا بھی اب مزا دیکھنے والا لو خدا کیمبر دی رسول تو موجود ہوں چوٹے تو رب کی لانت ہوے ابابی ہوگا جاٹھ بولے اکیر جھوٹ نہیں بول سکتا اس واسطے کہ بہابی رب نول رب کا جھوٹ بولنا بولن گے فقیر اپنے رب ٹوٹا سمجھتا نہ ٹوٹا تو ممکن سمجھتا ہے اس واسطہ ساڈا سچ کا مدد ہے میں اتنے اکانا محمد پنا چٹانی میں روپیہ سو کدیا سو روپیہ کد کے میں آار ہوئی تو سو دانے اس آسک نک پہ لگ جائے میں حیران ہونا میں کیا واہ کملی والا دیکھتے سی اج پیر قدم چیٹے کبھی ٹرالیاں ترنا سی کدی روڈا کروڑا سی اج سیفل ادیس قدم چیٹے پیر قدم چیٹے نے سڈے ہٹ لوکی چومن آسانی چومن واستے آپ ہزارت کی تکریر کی سارا واقعہ بیان کیا اور پھر میں چیتا بھابڑے بھی مسجد کے نام گزریا اور جی مرما دشیا نے منڈیاں موتیاں ماریا ہو بھابرے نہیں ماریاں سن کوئی محمد اتر کوئی محمد روم نہیں سی جی سارے مار گیا میں آدمی سارے سارا سر ہوں ایڈا وڈا واقعہ مبالا اسی کہ سنی ہر تھان سے کیوں اے رب نے موہر لا دیتی ہے کہ حاضر ناگرا سی سچا تو باقی um حضرت صاحب ہی اپنے السا دے بیان فرما رہے سن کہ محمد پناہ ستانی والے واقعے تو بعد نہ منازرے کی لوڑ نہ مبہرے کی لوڑا دربار مذاق نہیں کہ جسے جی بہبرا اٹھے آ کے آ جاؤ اگ لا لے آ جی جسے اتے آؤ مناظرہ کر لینا وہ چوڑیا تیرے تے اتنے اخرا ہو پہ پہلے ان سنبھال رہا ہے اور گل سنو ایسنا مجمہ سنتا پیا اسی تام کرو میں محمد پنا اتے بلانا آسو کے رسول کی میں دولت کرنا اور انشاءاللہ شاء اللہ وی محمد پنا سسانی صاحب بھی تھان تھان سے چاہا جانا ہے اور دیکھو حضرت صاحب فرما رہے ساری جماعت شکی ایمان ایڈے بابڑے کیسے تو بعد رب سونے دے سبحان اللہ جناب جیسلان کے تسلیق دی موڑ لانے تو بعد پھر ای جناب ماڑی جی گیل سنو جی صاحب بھابی یہ پیادہ بابی یہ پہ آدھا تو لر کر نہیں مار سنا کاند بونے دے کے ہو ہوگا ہوں ایسا سننی نہیں انہیں گل جب رب نے ایڈا واقع غمتی سابت کر دوں کہ ملازرت ادرک فرمایا مداخل دربار جب رب نے ایڈی ولیل سارے دے دیو شک رویل پھر تنی پی ہے گل نہیں سمجھ لگی بہر میں ان شاء اللہ لذیذ کامنگ ساسک رسول بلاوا گا اتنے دعوت کر گے اور سارا زارت پڑا گے تو پورا لاہور اتنے نہ پلٹی کے پھر آتی پھر یہ ہوا تو بھابی سارے رسونی کٹے ہو کے نہے پرشاد تو بھابی رو بھی جان گے یہ نہ بھی نہیں رہنا بانتا اچھا اور بئیمانہ دیکھو حضرت صاحب ساڈے فرمانے نے کافر مڑ سکتا ہے واپس آ سکتا ہے پر گستاخیر نبی واپس نہیں آتا ویسے نہ لانتیاں ایڈا وا رب نے کم وسائیا مگرے وہ ابو جہال والی موہرا ایڈیاں نام مراد ابو جہال والا جناب کس پڑیا پتا بھی لگ گیا ٹوٹے آ مگر پھرا ایک بھی نہیں حضرت صاحب فرما نے جی سرو کرو سب سڑ جا تو وہ بچ تو فرمایا سارا روی ہو جاتی ایمان سچی مار نی کرنی چاہیے سولہ کلی کے پتر وہ ایمان ساڈیا کا بولو ایسا ایمان ہوتا پہ تم تھان تھان پہ چرچا کر ہوں کےسا تو سمت نا صاحب دیا باہر لینیا نے یہ لے کے بے اپنے کرسے ہلاؤ تو سنو واب اور میں آخری ایلان کیا پر کرنا کل ہفتہ بعد نماز شا فقیر خطاب اجن کسر اتنی نکل جانی گی میں پڑھیا تو کل پڑھا دیا گا اور مسئلے وابیاں بھی وقت پتلی کرنی بنا سنڈے آپ تکلیر پرسوں کر کے گیا ادھر تھانے بی ایس پی میں ہاں گیا بس چشتی نے ایک بٹنا چڑھایا تو کوئی ریٹ پھول بالکل اور کمی جتنے بندی رکھوا ہوگی کسی کا چلو نہ کیا کرتا ہے انشاءاللہ شاء کسے تھانے پڑ کے گیا پڑے گیا میرے کو بندہ کشتی صاحب اپنے جیسا بندہ دیا میں اپنی ذاتی مسجد دیکھنا سن الحمد للہ فقیر ویڑا آ جائے فکیر پھر بھی اپنے غوث نو پکارے گا فکیر یار کا نارا مارو گیا کسی کمیلے کا بوائے کا بہت د <آمدان> اور دور فٹین تاری تحریر تحرید کی تمبی بانٹ گئی تو پندال صاحب سان بچاؤ چیتی اتے تکریر نہ کرو چی نے ان اللہ کل اتے تکریر کرنی ہزور دوس کے تسا مسجد کہڑی ہے بھائی کھال والی کھال والے مسجد ہے پنڈی دال مولی مخصور صاحب ان شاء اللہ ہاں جی اور جناب کر گے اور اپنے مذہب حق کا پرچار کرنا جی جی تو پہنشا اللہ دور دے جوڑا کہ صدقہ پھر تقریر والے وٹ بیٹھے نکل گئے اللہ کرم فدل نہ اللہ رب العالمی اپنے ایمان عقیدت کام دان